اور کامیابیتا فرمائی وہ رب داوانہ برادرانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانو سرکار دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیہبا کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے غزو خیبر اور فتح خیبر تک تقریباً ہم پہنچے اللہ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے کامران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 تو اس کو سریہ کہتے ہیں یا مارکا کہتے ہیں اس کو غزو نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ بعض چیزیں ہمارے ہاں خاص طور پہ اردو زبان میں جب بات چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا تو ایک غلط العام بن جاتی ہیں اغلاط العام بن جاتی ہیں کہ وہ ان کے نزدیک ہر جنگ ایک غزوا ہے اور بعض لفظ تو ایسے ہے اللہ ورمائے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں کہ مثلا اللہ ورمائے کو کرکٹ جیت گیا عجیب موجودہ ہو گیا انہیں رضب اللہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ہو اچھا جی فلاں آدمی نے تقریر کی وہ تو ایسا بات ہو تو بس کمال ہو گیا جی یہ تو موجودہ کر دکھایا ہے بھی موجزہ ایک خاص اس ہے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 ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی اگر یہ تو نہیں کہ موجزہ ہو اسی لیے بات لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں تو مزور نے سرایا اور ایک سریے میں ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ بظاہر اعتبار ایک چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر بہت بڑی اکبر ایک سری جب گیا کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو کافروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا درداس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 درخت کی اوٹ میں آیا اور فوراً کہنے لگا اللہ اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ انصاری نے ہاتھ روک لیا لیکن اسامہ نے طلبات مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا حضور پاک نے اسامہ کو طلب کیا آپ نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا ہے شہدت اللہ الاح اللہ تم کی آبت میں اللہ کو کیا جواب دو گے الا اللہ کے مقابلے پر تلوار چلا دی تم نے اس <تصح> <تصح> نے کہا اللہ اللہ من خوف السیف حضور وہ تو کی توہین کر رہا تھا اور بھاگتے ہوئے بھی توہین کرتا جا رہا ہے لیکن جب میری تلوار اس کی گردن پہ آ گئی اور اس کا یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچ سکتا تو تلوار کے ڈر کے مارے کلو پڑا ہے حضور نے فرمایا اللہ شک تکل کیا تم نے اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے پڑا ماضا تفال الہ الا اللہ ماضا تفال الہ الا اس سامان تم نے کیا کیا تو اس سے یاد رکھیں کہ ایک کتنا عظیم درس ملتا ہے کہ بھائی کل میں پڑھنے والے کو بلا وجہ کافر نہ کریں کیونکہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے ظاہر کا شریعت کے آکام جو ہیں وہ ظاہر میں ہوتے ہیں اما وفی علم بات باطن کے علوم تو اللہ گیا تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہ کہیں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 یا بلا وجہ کسی کلمے پڑھنے والے کو قتل کرنا نہیں ہم ظاہر پہ دیکھیں گے اگر وہ منافق ہے تو پھر قیامت میں پکڑا جائے گا ان المنافقین انگل من النار اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دے اسلام ظاہر کو قبول کر اب ان واقعات کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا امرت القضا کیونکہ ایک سال گزر گیا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 وہاں سے وہ انتظام کرے گا کسی آدمی کو پیسہ بھیجے گا وہ حرم میں اس کی بکری ذبے کرے گا اس کو اطلاع دے گا کہ تمہاری دم ذبے ہو گئی اب وہ سر اڑا کے پھر احرام کھولے گا اور عمرہ بھی اس کے ذمے ہو گیا چونکہ نیت کرنے کے بعد عمرہ واجب ہو گیا تھا عمرہ بھی اس کو کھزا کرنا ہو گا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فارک قریش نے روک دیا تو آپ نے باقاعدہ سر مڈایا احرام کھولا اور پھر اگلے سال عمر در کا دا کیا یہ شریعت مذاق نہیں ہوتی کہ گھر سے احرام باندھے اچھا جی جتنے میں ایران باندھا گھر میں دو رکعت پڑی نیت کی لبیک پڑی ایئرپورٹ اپنا اڈے پہ آئے بس نہیں ملی ٹیکسی کام کی نہیں ملی اچھی موٹر نہیں ملی دوست نہیں ملا کپڑے اتارے گھر چلے گئے اور تم تو احرام میں ہو چاہے تم دوسرے کپڑے پہن لو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 لیکن امام ابو حریفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بکری حرم میں جب ہوگی چونکہ یہ نس سے کتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں قرآن آ جائے پھر ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے کہ بالغ ہدین بکری جو حرم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کعبے میں پہنچو حتہ یبلغ الحدی ہدیلہ کہ حدی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچو تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا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 اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہتھیار رکھ لیں نہ ہوا بہن ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ آبا بکر انقاف الغدر امین قریش مجھے قریش پر اعتماد نہیں ہے مجھے غدر کا خوف ہے کہ وہ دھوکھا کریں گے اور اگر انہوں نے دھوکھا کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے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 آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہا دور وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا فرمان آنکھوں پر لیکن ہمارا ان کے ساتھ آج یہ آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو آحت یہ ہے کہ ہم عمرے میں حرم میں مکے میں ہتھیار لے کر نہیں داخل ہوں گے لیکن ہم عرب کے باہر ہتھیار رکھ دیں گے لیکن ایسا تو نہ انہوں کے دشمن ہم پر حملہ کرتے تو ہم مدین منور ہتھیار لینے کیسے آئیں گے ساڑھے چار سو بی اب حضرت عمر کو بھی بات سمجھ آ گئی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 ابھی ایک بہت بڑے معروف جرنل تھے ہمارے پاکستان میں بڑا نام پر جرنل تھا تو اس نے جنگی عہد پہ قاعدہ ایک کتاب لکھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورا آئے ان کو بھی عشق عشقتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کو تو عشق ہوتا ہے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 تو ہما سفرہ ہو گیا ہے اور وہ تاریخی بیماری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ہوں اور ہم بھی حرم میں ہوں دباؤ میں ملنا جلنا ایک دوسرے کے قریب آنا اختلاط کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں لہٰذا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں تاکہ ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم اوپر سے بیٹھ کے ان کا پورا جو ہے وہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حال نے کہا کہ ہاں بہت بھاگیہ سب پہاڑوں پہ جڑ گئے بھی یہ بات پہنچی نے یہ مشہور کر دیا کہ ہمیں دیا کندھے جو ہیں کپڑا نکالو استفا کرو اور رمل کرو اپنی قوت کا اظہار کرو کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہمیں کوئی ہما جما نہیں جس آدمی کو یارکان ہوگا اس طرح رمل کر کے پہلوانوں کی طرح تین چکر لگا سکتا ہے عبداللہ کے وہ تو چلے گا تو امرا مرا چلے گا اور جب جناب وہ کرنے لگے تو عبداللہ ابن بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی آواز دی تھی اللہ تو انہوں نے جناب رج پڑنی شروع کی خلیل کفار خلو خلو خلل گفاروا گفارو ان سبیلے اے کافروں کی اولادو ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے ورنہ ہم تو بے ایسی ضرب ماریں گے کہ ہم تمہاری کھوپڑیاں جو ہیں وہ علی کر دیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیں گے ہم کمزور نہیں ہوئے حضرت عمر نے آ کے کہا کہ اپنے روا ہم آپ اپنے روا تم کیا کر رہے ہو بھائی ہماری ان کے ذات سلو ہے ان نے ہمارے لیے حرم خالی کر دیا ہے ہم تواف کر رہے ہیں تم پھر جنگ بھڑکانا چاہتے ہو کہ ان کو کوئی شیر سنے کوئی جذبہ آئے کوئی جوش آئے وہ آگے پھر حملہ کر دیں اور اللہ کے حرم میں جنگ ہو جائے کیا کر رہے ہو تم ادور نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو اس بات کو تم یہ رجد نہ پڑھو بلکہ یہ پڑھو گے وا دد نسر ابدہ حزم الحزاب لا شہ اقبل نے فرمایا اور یہ اس سے زیادہ مؤثر تھی کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور سادہ وادہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا جو نبی کو خواب دکھلایا تھا آج پورا ہو نظر ابد اللہ نے اپنے عبد اپنے پیغمبر کی مدد کی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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا صحابہ نے حلق فرمایا کسی نے قصر فرمایا احرام کھول دیا گیا اور دو سو صحابہ کو بھیجا گیا اور جو آدمی سلا پر پہناتے رہتے وہ پھر امرادہ کرنے کے لیے انہوں نے بھی امرادہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سفیان کو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 شہبی سے کہو کہ وہ چابی لے آئے اور کابت اللہ کا دروازہ کھولے اور ہم اندر بھی دو رکاط پڑھ لیں اب اس نے کہا کیا تھا یا رسول اللہ حضور پاک یہ آپ کا اور ہمارے معاہدے میں داخل نہیں ہے ہم نے آپ کو عمرے کی اجازت دی تھی کابت اللہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت تو نہیں دی. جو نے فربا عجیب آدمی بھئی ہم نے ادھر کر لیا طواف ہم نے کر لیا سفا مربہ ہم نے دوڑ لی سلا ہمارے بار ہیں ہر بات بالکل خیریت کے ساتھ جاری اگر ہم کابت اللہ کے اندر دو رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں معاہدے کی کیا بات ہے اور نہیں اضوری یہ معاہدے میں شامل تھے اضور نے فرباد اچھا، ٹھیک نہیں دیتے ہیں وہ اجازت ادور میں فرمایا اچھا بلال تم ایسا کرو یہ کعبے کے اندر تو ہمیں نہیں جانے دیتے تم کعبے پہ چڑھ جاؤ اور آزان اب بلال بےچارا کیسے چڑھے اس کو سیڑھی تھوڑی دے دیں تو کابت اللہ کو پکڑ کے بلال چڑھ گئے بلاف نے حسرت کے قریب سے غلاف پکڑنا جو شروع کیا جو غلاف کو پکڑتے پکڑتے کعبے کی چھت پہ چڑھ چڑھتے وہاں جا کے جب آزان دی تو ایک رما نے سنی ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ پوجا ہلکا بیٹا کہ میرا ابا مر گیا وہ آج اگر ہوتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی کہ ہم لوگ یہاں سردار ہیں اور یہ کالا غلام کابے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے ابو سفیان کو کیا چھیڑا ابو سفیان نے کہا دیکھو اپنے کعبے میں داخل نہیں ہونے دیکھو. اس سے تو بہتر تھا کہ تم چابی دے دیتے چلو کعبے کے اندر تو نماز پڑھتے کعبے کے اندر اذان دیتے تو کوئی سنتا تو نہیں تم نے ریاتی کی ہے تم چابی دے سکتے چابی نہ دینے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ آزانیں ہو رہی ہیں اور سارے ہم پہاڑ سے سن رہے ہیں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 ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم تین دن کے لیے مکہ آپ کو خالی کر دیں گے ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے مزید رہنے کی ہم اجازت <تصفح> اجاز نہیں دیتے ہم جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو سفہ آپ ان کو عربی میں کہتے ہیں صفحہ آپ یعنی ان کے سمجھدار نہیں بلکہ یوں سمجھنے کے لنڈے نوجوان ان نوجوانوں کا گینگ جو تھا نا جی یہ نئے نئے لڑکے ہوتے ہیں نا حالانکہ بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو عام بے وقوف بھی نہ کرے یعنی عجیب عجیب جذبات ہوتے ہیں نا لوگ ابھی آپ نے میں آج ہی اخبار میں پڑھا تھا پتہ نہیں کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی کہ کرکٹ وہ ہار گیا وہ جیت گیا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 تیری ہر نگاہ میں الجھن تیری ہر ادا میں بل ہے انگریز ظالم ہے نا اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن تیری ہر ادا میں بل ہے میری آر میں لکھن کوئی پیچ ہے نہ مسلمان ہے سیدھا کھیل رہا ہے اور تلوار پکڑو بات کر یہ کو کون سی بہادری ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پہن کر یہ بہادر کو اسی طرح لڑتی ہے دیکھا نہیں بہادر قوم ویٹ میں کیسے لڑی تھی کیسے دم دبا کے بھاگی ان کا تو دو سو سپاہی میدان میں مر جائیں نا یہ تو ملک چھوڑ کے بھاگے اتنی بزدل ترین قوم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 کوئی ہے یعنی سمجھے ایمان سے ایک بندے کو بڈ ڈالے گی وہ اور پھر بھی لڑے یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب جائے کہ یار ہم کس اچھا لڑ کے اس کے خلاف رہے ہو جی ہمارا ہمارا ملک ہے اپنے ملک کے خلاف لڑ ہو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 ہم حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صفا اسکٹے ہو کہ جناب آئے حضور کو پتا لگا ازون نے فرمایا کو ان کو اعلان کرو لڑنا ہے تو سبر کرو آرام سے ہمیں نکلنے تو آؤ لڑو لڑنا ہے تو کھل کر لڑیے کیا بات ہوئی کہ تم چوری جھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو یہ کو بات ہے بڑے بہادر بنے پھرتے ہو لڑنے کا شوق ہے ہم حاضر ہیں ہمیں صرف ہرم سے باہر جانے دو چونکہ ہمارا فائدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑے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 ساری دنیا میں انقلاب آئے آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے کمیونزم کا انقلاب ہے کیا ہے اقتصادی مسئلے پہ کو پیٹ کے مسئلے پہ روٹی کے مسئلے پہ के کے مسئلے پہ این این این... یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر بام تک بدل جائیں یہ انقلاب اگر پلائے ہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ کے ظالم کو رحم بنا دیں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 نحن له يأكل <سؤال> بيكو بيدي اور خط خط كتب محمد الرسول <سؤال> <سؤال> الله رب العالمين اله رقل عظيم الروم والسلام على من اتبع الهداء اسلم تسلم يؤتق الله أجرك مرتين حضور نے خط, خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے اور ہر عظیم الروم جو بادشاہ روم کا بڑا اس کو سلام تو اس میں ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے کیونکہ کافر کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ سے تمہیں دو حضر دیں گے کیونکہ چونکہ تمہارے کتاب ہو عیسائی ایک تمہیں اس دین کا حاضر بھی دے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر بھی گا اور اگر تم اسلام نہ لے آئے ان نالے کا اسم الفی سین پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہیں ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہوگا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے ایرک جو ہے ان کا جو دارالخلافت تھا جو مرکز تھا وہ تھا قسطنطینیہ لیکن کشتن سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا بھیج تو کل جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر لوں تو میں اس میں فلا مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ راستے میں اخر خواب دیکھا جب وہ آ رہا تھا پیدل پیدل بقدس کو تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں مختون معنی ختنہ جن کا ہوتا ہے وہ آتی ہے اور میرے ملک پہ قبضہ یہ خواب دیکھا تو کبرا گیا پختون کون ہوتے اپنے کسی سین کو بلایا کسائس کو بلایا کساتر کو بلایا جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا اور سب کو بعد میں ایسے خواب دیکھا ہے لوگ کون ہیں جی یہودی بھی خطرہ بیٹھتے اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ہے ان کے بارے میں جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ بچہ ختم نہ رہیں گے نہ میرے ملک میں قبضہ اسی میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ ارب کا آدمی تھا جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے دیکھا وہ بھی مختون ہے تو ہیرکل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے ایک اور آدمی پکڑا گیا وہ تو یہودی بھی نہیں ہے وہ تو کہتا ہے میں ارب ہوں ادھر کا بکا شریف کا وہ بھی مختون ہے چا, اس کو اس کو پیش کیا گیا اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختوں نا کہا جی ہمارے عرب جو ہیں وہ سارے خطان کے قائل ہیں خطرہ ہوتا ہے باقیان. چونکہ ہم علت ابراہیم ہیں اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا چاہے مشرک تو اب ہیرا کر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں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 تو ان کو لے ہرکل پیش کر دیا گیا ہرکل نے اپنے سارے پیدا اچھا. میں میں ہوئے ہیں. آپ نے بھی سنا نا ہاں جی کیا نام ہے اس نے کہا؟ محمد ابن نے کہا کہ ایوکم اتراب تم لوگ جو آئے ہو وہ ڈیلیگیشن تجارت کا تم سب میں کون آدمی ہیں جو نصب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو محمد رسول اللہ اب اس نے کہا آنا کہا ہر میں ہوں میں حضور کا قریبی رشتہ دار ہوں پانچویں جد میں میرا اور آپ کا دادا ایک ہے جد خامس میں ہم مشترک ہیں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 مجھے یقین تھا کہ حضور اپنا وعدہ پورا گے وعدہ پورا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے میں خیالات نہیں ہے. اس نے اس کے بعد پوچھا چاہیے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ وہ نے کہا نہیں کیا پوچھتے ہیں عبید اما افا لفاؤنا اما ہونا ذوفا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 اور اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگا ابو سفیان وی لو کن تو موزی لغسلت قدم خدا کی قسم آج اگر میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مستفا ہیں تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پی پتا سچا نی سارے حیران ہو گئے ابو سفیان حیران ہو گیا اور جگہ چل جاؤ تم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 اور وہاں سے آ کے ظاہر ہوا ہے ہیں اور تم سب گواہ ہو جاؤ اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ میں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 سرکار دو جہاں کے بعد جب دیہ آئے ساری بات سنائی آپ نے اس اللہ کے دشمن کیوٹ اسلام نہیں آیا اس کا دل تھا کہ میں اسلام لے آؤں لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مردت ہو گیا کوئی اس کا اسلام اسی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا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 لیکن یہ وہ کسرا ہے کہ جب حضور کا خط آیا نا خط پڑھنے لگے کہ من محمد الرسول اللہ علا کسرا عظیم فارث اس نے کہا چاہی آپ نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے اس سے میں خط پڑھ اس نے کہا چاہو میں نہیں مانتا حضور کو جب اتنا اللہ مسجد ہو مسجد ملک ہو یا اللہ اس نے تیرے نبی کے خط کی توحید کی ہے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے ملک کو بھی ٹکڑے اور اللہ نے پھر ایسا ٹکڑے کیا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پھر امان ہی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کس طرح عمان میں جب پہنچی حضرت عمر ابن عمر امراس امراس بڑے صحیح آدمی کہ پانچ مہینے ہوئے مسلمان ہوئے لمبا عرصہ نہیں ہوا لیکن آدمی بڑے مدبر تھے یہ عمان نہیں جس کو اردو نے کہتے عمان جو بحرین سے آ گئی وہاں جب پہنچے تو اس وقت اس علاقے میں دو آدمی سرداری کرتے تھے ایک کا نام تھا عبد اور ایک کا نام تھا جیفر ایک حصے پہ وہ بادشاہ تھا ایک حصے پہ وہ بادشاہ تھا امر اب جا سہین آدمی تھے وہ جا کے وہاں رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے معلومات کیے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 بازان کو. بازان جو وہ کسرا کے تھا یمن کے ایک علاقے گرفتار کر کے میرے پاس بیش. بازان ایک طاقت تھی اور پھر اس کے پیچھے کسرا تھا بازان کو جب یہ ختم کیا تو اس, نے کہا اب اس کے لیے اتنا میں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اتنی بڑی طاقت ہیں ابھی سے ہم اور مدینے پہ جا کے حملہ کریں اور گرفتار کریں دو آدمی محمد کس طرح کا حکم ہے اور بازار نے ہمیں بھیجے آپ چلے ہمارے ساتھ پیش ہو جائیں دو آدمی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور انہوں نے کا حکم دیا کہ جی کا حکم ہے کہ بھی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے بازان نے بھیجا کہ میں نہیں چاہتا کہ بات بڑھ جائے جی ہم مدینے والوں سے جو بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح آئے تو وہ آدمی آ اور انہوں نے کہا ہاں جی کیا جواب ہے تیاری کریں چلے ہمارے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بادان سے جا کے کہہ دو انہ ربی ربکم میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا اس کے پاس مجھے تم نے پیش کرنا ہے نا وہ مت مر گیا جب وہ بندہ مر گیا میں کیوں جاؤں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 کہتے ہو سکتا ہے کسرا کو کون مار سکتا ہے ابھی بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہا تھا کہ اپنے باپ کو قتل, سکتا اور انہوں نے کہا کب قتل ہوا وہی رات کی حضور نے خبر دی تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے کسرا وہاں قتل ہو رہا ہے قتل کرنے والا بیٹا ہے تم کسرا کے اپنے دارالخلافہ میں بھی دو دن کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے وہ حمد عربی کو اسی رات کیسے پتا چل گیا اس نے کہا اپنے وفد سے سن لو رسول اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ, اللہ, اللہ کا نبی ہے میں نے کرم پڑ گیا ختم میں مسلمان ہو میں نبی سے مقابلہ نہیں کر اور اپنے قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہونا ہے ہو جاؤ ہونا ہے تمہاری برضی اس کے قوم کے بازان کے قبیلے کے اکثر لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے اور یہ اسلام کی ایک عظیم فتح تھی کہ یمن کے ایک حصے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ادھر نجاشی مسلمان ہو گیا اور ہرکن کیا اسلام نہ لے آیا دل سے لیکن ظاہر تو اس نے ایسی باتیں کی نا جس سے اسلام کا روپ پڑ گیا اب عمر بن جو تھے وہ جا کے ملے عبد سے اور ان نے اس کو کہا کہ دیکھو اس طرح میں آیا ہوں اسلام وہ جناب بڑا غصے میں آ میں نہیں جانتا ان کہا دیکھو اب ٹھنڈے دل سے غور کرو اسلام بازان بازان اسلام لا چکا پیچھے تو کس رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ مر گیا اچھا اور نجاشی نجاشی ہمشے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا ہمشے کا بادشاہ نے کہا کو بحرین بحرین جو ہمارے قریب جو ہے نا وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے سوچو غور کرو اتنے بادشاہوں سے لڑو گے تم ابھی بادشاہ اس نے کہا اچھا مجھے غور کرنے تو میں جیفر سے بھی بات نے کہا تمہاری مرضی اس نے جا کر جیفر سے بات کی جفر نے کہا اچھا اس آدمی کو بلاؤ جو خط لایا ہے امر بلایا العاص نے پھر اسلام کے محاسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے پاس آدمی بھیجنا ہرقل کا جواب دینا یہ ساری باتیں جب پیش کی تو تم نے کہا اچھا دیکھو تم گواہ ہو جو ہم دونوں بھی کرواؤ عبد اور جیفر جو تھے یہ دونوں بھی اسلام. اللہ تبارک نے ان کو بھی اسلام اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا بکوکس کے یہ بھی روم کے ایک علاقے کا بڑا تھا بکوکس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا تو اس نے خط پڑھا اور اس کے بعد اس نے اپنے علما سے رجوع کیا ساری تسلی کرنے کے بعد اس نے بھی آ کر اپنے شاہی شاہی عدالت बैठते جہاں بیٹھتے تھے وہاں اپنے ایوان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ دیکھو لوگو مجھے تحقیق ہو چکی ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشد اللہ اللہ وشد النب محمد اب ہر طرف سے اسلام اسلام لیکن فتح مبین ہے ادے بھیا نہیں ہم تو بزدل بن کے سلو کر رہے ہیں لیکن اللہ نے فرمائے اخر و مت ہوا لیکس رات سر کم باہر عزیزہ اب جب آپ سورت فتح پڑھیں تو میں رکھیں. پھر واقعات کیسے, کیسے سینے میں پڑھ کے دی اب دیکھیں اس فتح مبین کے اثرات حدیبیہ کی سلو کے اثرات مادرا حدیبیہ کی سلو کے کی اثرات ہر طرف سے اسلام اسلام اسلام اور مکوکس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو کنیزے جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور قبد کے معروف خاندانوں سے اور ایک بگلا بگلا کہتے ہیں اور قیمتی اور سونے چاندی کے دینار حضور کے پاس ہدیہ بھیجیے یہ وہی بی بی ہے ماری یا کب کیا جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی بیوی بی بی بنایا اور یہ وہی ماری کی قبط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 میں وہ چکے تو حارث نے کہا کہ آب, اسے اب تو ایراک بھی ڈر گیا اب تو کسرا بھی مر گیا آب بہتر ہے کہ مسلمان ہو جائے مسلمان ساتھ مل کے فائدہ اٹھا لے بات ہو دونوں ابھی مسلمان ہونے کے لیے نکل تھے ایک آدمی جا رہا تھا رہا، وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ بھی کہا پر تھا کہاں جا رہے تھا، مسلمان جلدی نہ کرو مسلمان نہ ہو میں جا رہا ہوں عمرے پہ مجھے مکے میں جا کے ذرا پتہ کرنے دو کہ قریش کا حال کیا ہے اگر تو قریش بھی ڈھیلے پڑ گئے ہمارے قریب ہیں قریش روم فارس ہمارے قریب نہیں ہے اگر تو قریش بھی کمزور ہو گئے تو واپسی پہ میں آگے بتاؤں گا پھر مسلمان ہوں. اور اگر قرآنش ڈٹے ہوئے ہیں نا تو پھر ہمیں ابھی باؤں پہ رہنا چاہیے خالد جیسا عقل والا خالد جیسا ذہین آدمی ابھی تک اس کو اسلام کی حقانیت معلوم نہیں ہو سکی سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام ایک سچا بزا بے اللہ دلال کاش وہ ہمارے پاس آتا اسلام لے کے آتا ہم اس کی عزت بھی کرتے اور ہم اس کو اپنے آگے ابان کے دل پہ اللہ نے بات ڈال دی ابان نے خط لکھا خالد کو کہ خالد اس طرح حضور نے باتیں کی تھیں اب تمہاری مرضی تم خود سوچ لیکن دیکھو سوچو حضور نے جو بات کی تھی وہ پہنچائی خالد اسی کے میں عمر ابن العاص مکے میں آئے ان کی ملاقات خالد ملی سے ہو گئی ان نے بتلایا کہ اللہ کے بتے وہ تو ابد بھی مسلمان ہو گیا جیفر بھی مسلمان ہو گیا بارین بھی کیا سوچ رہے ہو کیوں اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے چھوڑ رہے ہو اسلام ایک سچا مذہب مطلب جو غالباً ولید بھی مسلمان ہو گئے عثمان بڑے طلحہ بھی مسلمان ہو گئے ان دونوں کا اسلام عمر امر آس ذریعہ بنے اور یہ تینوں جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منبرہ میں مدین مڈبرا کپڑا رسول حضور